ہر تعریف کے اندر ایک کچھ فوائد وقود ہوتے ہیں کچھ یعنی ایک جنس اور کئی ساری فصلی ہوتی ہیں ہر ایک لفظ سے الگ الگ چیز ایک ایک لفظ کا اضافہ جب ہوتا ہے تو اس سے کئی ساری دوسرے علوم سے ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے تعریف اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ احوال و اوا احوال و اواخر کلم الثلاث کہا ہے تو اس سے کون سے علوم خارج ہو جائیں گے اچھا منحص ال ہے اس سے کون سے علوم خارج ہو جائیں گے کیفیت ترکیب معبازن کہا ہے اس سے کون سے علوم خارج ہو؟ کچھ بھی نہیں بتایا میں نے کیوں یاد نہیں کیا احوال ترکیب بعض یہ ہے علم النحو کی تعریف ویس آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے کیفی ہے تو ترکیباز علم النحب ان اصول کے جانوے کا نام ہے ان اصول, کے ان اصول کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلمات کے آخری حالت معلوم ہو مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اتنی سی بات ہے بس علم ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلمات یعنی اسم اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اور ساتھ ساتھ وہ کیفیت ترکیب باز مابازن اور بعض کلمات کو یعنی اسم فی میں سے بعض کلمات کو دوسرے بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی ترکیب ان قواعد کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلمات یعنی اسم فعل اور حرف کی آخری حالت غورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو جائے اور اسی طرح ان تینوں کلمات کی ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہونے کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں اس کا ترجمہ لکھ لیں آپ. بِأُصُولٍ علم علم ان قواعد کے جاننے کا نام ہے علم دو ایسے قواعد ان قواعد کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلمات پھر بریکٹ کے اندر اسم فیل حرف لکھ دیں علم الناحب ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلمات یعنی اسم فیل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو جائے مرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے علم الناحب ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے اسم فعل حرف کی آخری حالت مرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو جائے وَقیفیت و و مرکب ہونے کی مرکب کرنے کی کیفیت حاصل ہو جائے معلوم ہو جائے ہو گیا ٹھیک ہے ہے یہ علم ہے. باقی غرض وغیرہ کیا ہے ہم اس لیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کیا حاصل ہو جائے عربی, عربی کلام کے اندر ہم غلطی کرنے سے بچ جائیں ٹھیک ہے موضوع اس کا اور کلمہ اور کلام ہے اب آ جائیں اسی کو دوبارہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں ع بے اصول ان قواعد کا علم ہے کہ یہ بها کہ جن قواعد کے ذریعے سے معلوم ہو احوال و اواخ القلی میں سلاخ تینوں کلمات کے آخری حالت منہائیس العراب والنا مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے واقفی ہے تو ترکیب واضح معذن اور بعض کی بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو جائے تو یاد رکھیں ہر تعریف کے اندر ایک جنس اور کئی فصلیں اور کئی فصلیں ہوا کرتی ہیں ایک جنس اور کئی یعنی یا آپ یوں دیں کہ فوائد اور قیود ہر تعریف کے کچھ فوائد اور قیود ہوتے ہیں کہ الفاظ کو جو تعریف کے اندر ذکر کیا جاتا ہے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ جس سے جس علم کی تعریف کی جائے وہ علم دوسرے علوم سے ممتاز ہو جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نحو علم اصولن نحو ان قواعد کا علم ہے یہ جنس ہے یو عرف و بےحا اخوال و یہ فصل اول ہے ٹھیک ہے فصل اول یعنی پہلی قید اس سے ہم دوسرے علوم کو خارج کریں گے کیسے کیا کہا کہ یورف و احوال و اواخر کلم اختلاث ایسے قواعد کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے تینوں کلمات کی آخری حالت معلوم ہو حالت معلوم ہو کیفیت معلوم ہو ٹھیک ہے نا احوال تو لہٰذا اس قید سے علم الصرف اور علم معانی وغیرہ خارج ہو جائیں گے ٹھیک ہے علم علمف علم علمف اور علم معانی اس سے خارج ہو جائیں گے کیوں علم الصرف جو ہوتے ہیں وہ کلمات کے احوال سے بحث نہیں کرتا بلکہ ذات سے بحث کرتا ہے یہاں پر احوال ہوا و واخر الکلیم اختلاث کہا ہے جبکہ علم مصرف کے اندر کیا ہے قواعد بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلمات سے بحث بھی ہوتی ہے لیکن احوال سے نہیں ہوتی بلکہ ذات سے ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح علم معانی بھی خارج ہو جائے گا کیوں اس کے اندر بھی الفاظ سے بحث ہوتی ہے کلمات سے بحث تو ہوتی ہے لیکن کلمات کے احوال سے بحث نہیں ہوتی بلکہ کلمات کے معانی سے بحث ہوتی ہے علم معانی ٹھیک ہے نا سمجھ آئے بات تو علم و صرف اور علم معانی اس سے خارج ہو جائیں گے کیوں علم صرف وہ کیا کرتا ہے کلیمات کی ذات سے بحث کرتا ہے احوال سے نہیں اسی طرح علم معنی بھی خارج ہو جائے گا اس تعریف سے کیوں کیونکہ علم معنی جو ہے وہ کیا ہے اپنا معانی سے بحث کرتا ہے کلیمات کے احوال وغیرہ سے بحث نہیں کرتا بلکہ کلمات کے معنی سے بحث کرتا ہے ٹھیک ہے پہلی فصل یہ تھی کہ احوال و اواخر یو آر افوبیا احوال و اواخر الکلیم السلام فصل ثانی من حیث والبناء کہ کلمات کے آخری تینوں کلمات کی آخری حالت معلوم ہوتی ہے لیکن منحائسراب و البنا مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اس قید کے ذریعے سے علم عروض اور علم قوافی کو خارج کیا ہے علم عروض اور علم قوافی یعنی جس طرح کے اشعار وغیرہ کے اندر اس کے اندر بھی جو کلمات ہوتے ہیں کلمات کے اندر آ, کلمے کی آخری حالت سے ہی بحث کی جاتی ہے لیکن وہ بحث کس حیثیت سے ہوتی ہے مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہے قافیہ وغیرہ کے یعنی آخری وزن کے اعتبار سے کیا ہے بحث کی جاتی ہے کہ دونوں کلمے یعنی ایک شہر کے جو دونوں کلمے ہیں وہ کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں ہم قافیہ ہو جائیں تو علم عروض اور علم قوافی کہتے ہیں اس کو یعنی اشعار وغیرہ کے اندر جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ تو کس سے من بنائی سلعراب البنا سے کس کو خارج کیا ہے علم عروض اور علم قوافی کو کہ اس کے اندر بھی کلمات کے آخری کلمے کی آخری جو ہے نا آخر سے بحث کی جاتی ہے آخری حالت سے بحث کی جاتی ہے لیکن کلمے کی آخری حالت سے بحث تو کی جاتی ہے لیکن موروبر مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ قافیہ وغیرہ کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے ٹھیک فصل کیفی تو ترکیب, ترکیب باز ہاں وکیفیت و ترکیب باز ہاں مآباز کہ بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ علم ان قواعد کا نام ہے کہ جن قواعد کے ذریعے سے بعض کلمات کو دوسرے بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو جائے تو یہ ہے فصل سالث اس سے علم حیت اور علم اشتقاق سے بحث کی عم اشتقاق اور علم حیت کو کیا کیا ہے خارج کیا ہے کیوں जो اشتقاق جو ہوتا ہے وہ مفردات سے بحث کرتا ہے مرکبات سے بحث نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہاں مفراد سے بحث ہوتی ہے مرکبات سے نہیں اسی طرح علم حیت جو ہے وہ کس سے بحث کرتا ہے مرکب ترکیب के حوالے سے بحث نہیں کرتا بلکہ سورت کے اعتبار سے اور حیط کے اعتبار سے بحث کرتا ہے تو آج کی آج کا سبق علم الناحب کی تعریف کے اندر جنس اور فصل یا فوائد اور قیود تعریف کے فوائد اور قیوب سب سے پہلی قید یورف و بحا احوال و اواخرک اختلاف ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے تینوں کلمات کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو تو اس, سے اس کے ذریعے سے علم صرف اور علم معانی سے احتراز کیا ہے کیونکہ علم صرف جو ہوتا ہے وہ احوال سے نہیں بلکہ ذاتیات سے بحث کرتا ہے اور علم معانی جو ہے وہ وہ بھی احوال سے بحث نہیں کرتا بلکہ معانی سے بحث کرتا ہے دوسری فصل یا دوسری قید من منحص العراب والنا اس سے جو ہے اعتراض کیا ہے علم عروض اور علم قوافی سے تو وہ بھی کلمات کی آخری حالت سے تو بحث ہوتی ہے ان دونوں علوم میں لیکن کس اعتبار سے ہوتی ہے قافیہ وغیرہ کے اعتبار سے ہوتی ہے تاکہ یعنی ہر شہر کے جو آخری کلمات ہیں وہ کیا ہوں ہر کلمے کا جو آخری حالت ہے وہ کیا ہو قافیہ بند ہو یعنی ایک ہی اچھا وکیفی ترکیب یہ تیسری فصل ہے اور یہ ایک تیسری قید ہے اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ علم حیت اور علم اشتقاق سے احتراز کیا ہے کیونکہ علم اشتقاق مفردات سے بحث کرتا ہے مرکبات سے نہیں اسی طرح علم حیت بھی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب آپ کو پھر سے ایک تعریف یاد نہ ہو ٹھیک ہے تو علم کون سا علم ہے علم الناحب ان قواعد کا علم ہے کہ جن قواعد کے ذریعے سے تینوں کلمات یعنی اسم فی حرف کی آخری حالت بے اعتبار اور مبنی ہونے کے معلوم ہو جائے اور اسی طرح ان کلمات میں سے بعض کو دوسرے بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو جائے بس اتنی سی تعریف ہے ٹھیک ہے چلیں. اللہ تعالیٰ سب کو تفریح دیں آپ کا فائدہ ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں یاد کریں گے تو ایسے ہی ٹکرے مارتے رہیں گے آگے بھی کل کو آپ کو ناحب کی کتاب پڑھیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو تعریف ہی نہیں آتی ہوگی کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ وہی علم الناحب والی تعریف کریں گے جو کل کا بچہ ہو وہ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ بھی یاد رکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو علم کی وہ علی یاد ہے جو کتاب علم کے اندر لکھی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں وسط لائیں بڑی چیزیں یاد کریں عربی میں یاد کریں تاکہ آپ جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ جب جواب دیں تو آپ کے جواب میں جامع عیت ہو معنی عیت ہو اور معلوم ہو کہ کسی نے کچھ پڑھا ہے اس کو کچھ پتہ ہے اس نے کوئی کتابوں کی شکل دیکھی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہدایت النحب کو بھی علم النحب سے حل کریں ٹھیک ہے ضرور دیکھیں وہاں سے اب को کو دیکھ کے آئے ضرور دیکھیں لیکن رہیں اس کتاب کے اندر جو اس کتاب کے مطابق ہم پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم اب اسم فی الحر کی تعریف پڑھیں تو پھر بھی آپ علم النحب کی تعریف کریں بہت اچھی بات تعریف وہی رہے گی لیکن تھوڑے سے الفاظ بڑے لانے پڑیں گے اس کتاب کے مطابق کیا فرق ہے کیا بات ہے کیا چیز کا اضافہ کیا ہے یہ آپ سوچیں سمجھیں ٹھیک ہے بس میرا خیال سے اتنا ہی کافی آج آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دعا فرمائے میں تو آپ کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ